بی وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين کے لی روانگی اور ہدیبیا میں پڑھاؤ اس اسنام میں کہ ہر طرف سر یاد جا رہے ہیں اور سرکش قبائل کی سرکوبی ہو رہی ہے اور جو سارے قبائل مل کے آئے ان کو بھی ڈیفیٹ کیا گیا اس کے بعد اب سب عمرے کے لیے چلتے ہیں مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب دکھلایا گیا کہ آپ اور آپ کے صحابہ امن کے ساتھ مسجد حرام میں داخل ہوئے اور سروں کو منڈوایا اور قصر کرایا کچھ نے منڈوا دیا اور کچھ نے بال چھوٹے کرائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابۂ کرام کو اس کی اطلاع دی اور یہ بتلایا کہ آپ عمرے کا ارادہ رکھتے ہیں کیونکہ آپ کے کی خواب وہی ہوتے تھے گردو پیش کے جو آراب تھے ان میں بھی روانگی کا اعلان کر دیا منی مدینہ کے باہر کے لوگوں کو بھی مگر انہوں نے تاخیر کی ان کا خیال تھا کہ رسول اور مومنین واپس اپنے گھر کبھی نہ آ سکیں گے یعنی یہ کہاں جا رہے ہیں؟ مکہ جو دشمنوں کا گڑھ ہے انہوں نے واپس کوئی نہیں آنا یہ سب ختم ہو جائیں گے ایسے عمرے میں ہم نہیں ساتھ جاتے مگر بعد میں عذر یہ تراشا ہمیں ہمارے اموال اور اولاد نے مشغول کر رکھا تھا بزی تھے کبھی ہم نے کسی کام سے یہ بہانہ تو نہیں کیا ہمیں ہمارے اموال اور اولاد نے مشغول کر رکھا تھا اس لیے ہم دین کا کام نہیں کر سکتے تھے لہٰذا ہمارے لیے دعائیں مخفرت کر دیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بروز پیر منڈے یکم ذیل چھ ہجری کو چودہ سو مہاجرین و انصار کے ساتھ مدینے سے روانہ ہوئے امیجن کرتے جائیں ایک دو نہیں اب عمرہ گروپ کتنا جاتا ہے تقریبا اتنی فسیلٹیز کے ساتھ پچاس ساٹھ سو لوگوں کا گروپ بھی جائے تو لوگ بے ہو جاتے ہیں کہ اتنے لوگ کٹھے سفر کریں گے یہاں چودہ سو جا رہے ہیں اور اپنے ساتھ قربانی کے جانور بھی لے لیے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ آپ جنگ کے لیے نہیں بلکہ عمرے کے لیے جا رہے ہیں کیوں بعض لوگ پوچھتے ہیں، عمرے پہ تو قربانی نہیں ہوتی تو یہ ساتھ حدی کیوں لے کر گئے تھے تو یہ ایک علامت کے طور پر اور ویسے بھی قربانی کہیں بھی کی جا سکتی پہنچ کر جانوروں کو قلادے پہنائے میں یعنی نے ان کو ہار سے پہنائے جو اور ایک سمبل تھا کوہان چیر کر نشان بنایا اوپر وہ جو اٹھی ہوئی چیز ہوتی ہے نا اونٹ کی وہاں پر نشان لگائے اور عمرے کا احرام باندھا ڈریس چینج کیے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر جاری رکھا عثمان پہنچے تو آپ کے جاسوس نے آ کر اطلاع دی کہ قریش جنگ کا اور مسلمانوں کو بیت اللہ سے روکنے کا تہیہ کیے ہوئے بیٹھے وہ نہیں آنے دے رہے انہوں نے زی طوا میں پڑاؤ ڈال رکھا ہے اور خالد بن ولید کو دو سو سواروں کے ساتھ عثمان کے قریب قرا الغمی میں بھیج دیا ہے تاکہ وہ مکہ آنے والا راستہ بند رکھیں نیز اپنی مدد کے لیے احابیش کو بھی جمع کر لی احابیش کون حبشی. ان کو وہ پر لیتے کہ یہ احابش جو جمع ہوئے ہیں ان کے گھروں پر ہلہ بھول دے یا سیدھے بیت اللہ کا قسط کریں اور جو روکے اس سے لڑے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی انہوں نے کہا ہم عمرہ کرنے آئے ہیں لڑنے نہیں آئے لہٰذا جو ہمارے اور بیت اللہ کے درمیان حائل ہو اس سے لڑیں یعنی کسی اور کے اوپر حملہ نہیں کریں گے ہم بس جو ہماری رکاوٹ ڈالے گا اس کو ہم ہٹائیں گے راستے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رائے قبول کر لی ادھر خالد بن ولید نے زہر کی نماز مسلمانوں کو رکو اور سجدہ کرتے دیکھا تو کہا یہ لوگ غافل تھے ہم نے حملہ کیا ہوتا تو انہیں مار لیا ہوتا پھر طے کیا کہ اثر کی نماز کے دوران میں حملہ کریں گے ایک تو اب اگلی میں جا کے پکڑیں گے لیکن اللہ نے زہر اور اثر کے درمیان سلات خوف حالت جنگ کی مخصوص نماز کا حکم نازل کر دیا اور خالد کے ہاتھ سے موقع جاتا رہا یہ ہوتی اللہ کی مدد یہ پہلے بھی نازل ہو سکتی تھی آیات آپ کو سلاۃ الخوف کا معلوم ہے صورت الصاب میں آتا ہے پورا طریقہ بتایا گیا اور اس میں رکو سجدے کی بھی ضرورت نہیں کھڑے کھڑے چلتے چلتے بھی نماز ہو سکتی اور ایک رکت بھی کافی ہو جاتی پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس راستے کو چھوڑ کر ایک دوسرا راستہ اختیار کیا ایک جماعت کے ساتھ اور, ایک ویسے. اور مکہ سے نیچے دانے ہاتھ چل کر سنیت المرار پہنچ گئے آپ نے بھی راستہ تبدیل کر لیا جہاں سے ہدیہ میں اترتے ہیں وہاں پہنچ کر آپ کی اونٹنی بیٹھ گئی اور لوگوں نے ڈانٹا بھی تو نہ اٹھی لوگوں نے کہا قصبہ اڑ گئی ہے آپ نے فرمایا ما خلعت قصوہ اڑی نہیں اور نہ یہ اس کی عادت ہے دفاع لیکن اس ہستی نے اسے روک رکھا ہے جس نے ہاتھی کو روک دیا تھا کون سے ہاتھی اسلام. اصحاب الفیل والے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا <تصفح> واللہ لا يسألونني خطتن یعزمون فیہا حرمات اللہ یعزمون فیہا حرمات اللہ الا اعطیتهم ایاہا اللہ کی قسم یہ لوگ مجھ سے کسی بھی ایسے معاملے کا مطالبہ نہ کریں گے جس میں اللہ کی حرمتوں کی تعظیم کر رہے ہوں مگر میں اسے ضرور تسلیم کر لوں گا یعنی اللہ اگر ہمیں روکنا چاہ رہا ہے اور ہمیں یہاں رکنا ہے اور اب ہمیں کوئی معاہدہ کرنا ہے تو اگر وہ جائز ہوگا تو میں اس کو قبول کر لوں گا اس کے بعد آپ نے اونٹنی کو ڈانٹا تو اچھل کر کھڑی ہوگی بات پوری ہو چکی تھی آپ نے اپنا پروگرام بدل لیا تھا پھر آپ نے آگے بڑھ کر وہ میں پڑاؤ ڈال دیا اس کے بعد بدیل بن ورقا خزائی خزا کی ایک جماعت کے ساتھ آیا یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر نے بتایا کہ قریش آپ سے جنگ کرنے اور آپ کو بیت اللہ سے روکنے کا تہیا کیے بیٹھے ہیں آپ نے اسے بتایا ہم محض عمرے کے لیے آئے ہیں لڑائی کے لیے نہیں نیزیے کے ہم سلو کے لیے تیار ہیں لیکن اگر قریش نے لڑائی پر اصرار کیا تو ہم اس وقت تک لڑتے رہیں گے جب تک کہ ہمارا تن سر سے جدا نہ ہو جائے یا اللہ کا حکم نافذ نہ ہو جائے اچھا ایک بات ہے آگے چلنے سے پہلے جب میں آج اس تیاری کر رہی تھی پڑھ رہی تھی تو ایک بات بار بار میرے ذہن میں آ رہی تھی کہ ہمارے دین کا مزاج کیا ہے ایک ہوتا ہے نا مزاج ہوتا ہے کسی بھی دین کا ہمارے دین کا مزاج کیا ہے آپ کی سمجھ میں کیا آتا ہے یہ سیرا پڑھ کر کیا مزاج ہے پیس کا مطلب ہم کیا لیتے ہیں آرام سے گھروں میں بیٹھ جاؤ یہ ہے پیس کیا مزاج ہے ہمارے دین کا اوور آل مجھے لگتا ہے کہ ہر وقت کام کام کام الرٹ الرٹ اور right time پر right کرتے جاؤ یعنی مسلسل ایک جدوجہد نظر آتی مجھے وہ دین کہیں نظر نہیں آ رہا کہ جس میں کوئی حجرے میں بیٹھ کے اندھیرا کر کے اور کوئی وظیفہ کر رہا ہو بس ہوں اور لوگ اندر بیٹھ کے تزکیہ نفس کر رہے ہیں یہ تزکیہ نفس کہاں سے ہو رہا ہے کام کر کے ہو رہا ہے غلطیاں کر کے ہو رہا ہے مشقتیں اٹھا کے ہو رہا ہے بھوک سے ہو رہا ہے کھا پی کے ہو رہا ہے انٹریکشن سے ہو رہا ہے ایک پریکٹیکل دین ہے لیکن آج ہم نے دین کی کیا شکل بنا دی انہی دین کے نام پر ایسے ایسے پریکٹیسز ہم نے جاری کر دی ہیں جن کا کوئی ثبوت ہی نہیں کہیں کتنے سادے پریکٹیکل لوگ ہیں کتنے فوکس میں کہ کام کرنا ہے اور جہاں ان کو کال ملتی ہے کے تیار ہو جاتے تھوڑا ملتا ہے زیادہ ملتا ہے کوئی رکاوٹ نہیں کوئی چیز اور یہاں اونٹنی رک گئی یا تب بھی کوئی مسئلہ نہیں وہاں بھی پوزیٹو ہے وہ بھی خیر ڈھونڈے گی اس میں بھی کوئی خیر آئے سینس کر گئے نا کہ لگتا ہے کہ ہمیں کچھ اپنے ارادوں کو بدلنا پڑے گا وہی بدل لیا بالکل کیونکہ جس چیز کو آپ صرف پڑھتے رہے نا اور کر کے نہ دیکھیں وہ کام ہوتا نہیں ہے پھر جی ہاں اسی طرح دوران شادی ہو رہی ہے فوتگی ہو رہی ہے بچے پیدا ہو رہے ہیں طلاق ہو رہی ہے واقع عرق پیش آ گیا ہے سب کچھ چل رہا ہے سب کچھ ہو رہا ہے ساتھ کے ساتھ لیکن ہر جگہ پر ایک پازیٹیو ایٹیٹیوڈ ہے پرابلم سالوگ ایٹیٹیوڈ اور ہم چونکہ فارغ لوگ ہیں اس لئے ہر وقت پرابلمز کھڑے کرے رکھتے ہیں اپنا وقت بیزار کرتے دوسروں کو بھی کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش کے مابین گفت و شنید بدیل نے واپس جا کر قریش کو یہ بات سنائی تو انہوں نے مکرز بن حفظ کو بھیجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی وہی بات کہی جو بدیل سے کہی تھی اس کے بعد قریش نے احابیش کے سردار حلیس بن اکرمہ کو بھیجا جب وہ نمودار دار ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا یہ شخص ایسی قوم سے تعلق رکھتا ہے جو قربانی کے جانوروں کو بہت احترام کرتی ہے لہذا جانوروں کو کھڑا کر دو ساروں نے لائن میں جانوروں کو کھڑا کر دیا کلادے پہنے ہوئے تھے انہوں نے کتنی حکمت پر مبنی بات ہے نا کہ مزاج کو سمجھا جو پہلے بھی ہم نے بات کی تھی نا کہ خوشگوار زندگی کا راز کیا کہ لوگوں کے مزاج سمجھے صحابہ کرام نے جانوروں کو کھڑا کر دیا اور خود بھی لبیک لب پکارتے ہوئے اس کا استقبال کیا کیا منظر ہوگا اس نے یہ کیفیت دیکھی تو کہا سبحان اللہ انہیں پہلے تو نیگوشیشن ہو رہی ہیں باتیں ہو رہی ہیں سمجھایا جا رہا ہے نئی بات بن رہی تو آپ نے کہا اب عمل کر کے دکھاؤ کہ ہم کیوں آئے پریکٹیکل ڈیمو اس نے یہ دیکھا تو کہا سبحان اللہ ان لوگوں کو بیت اللہ سے روکنا ہرگز مناسب نہیں بھلا یہ کیا کہ لخم اور اور ہیمیر کے لوگ تو حج کرے دور دراز کے علاقوں سے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 اگر آپ نے اپنی قوم کا سفایا بھی کر دیا تو کیا آپ نے پہلے کسی عرب کے متعلق ہے کہ اس نے اپنی قوم کا صفایہ کر دیا اور اگر دوسری صورت پیش آئیے نہیں، آپ کو شکست ہوئی تو میں آپ کے گرد ایسے عباش لوگوں کو دیکھ رہا ہوں جو اسی لائق ہیں کہ آپ کو چھوڑ کر بھاگ جائیں عروا بن مسعود سکفی کا مکالمہ آپ دیکھیے ذرا اس پر حضرت ابو بکر نے عروا کو لات کے حوالے سے جلیل کرتے ہوئے کہا کہ کیا ہم حضور صلاح کو چھوڑ کے بھاگیں گے ابو بکر کا جواب نہ دے سکا کیونکہ ابو بکر نے اس پر کوئی احسان کیا تھا بات کرتے کرتے نبی صلی اللہ علیہ کی داڑھی کو ہاتھ پر کا کر کہتے اپنا ہاتھ رسول اللہ وسلم کی داڑھی سے پرے رکھ اروا نے کہا او غدار کیا میں تیری غداری کے سلسلے میں دوڑ دھوپ نہیں کر رہا ہوں مغیرہ بن شوبا اروا کے بتیجے تھے کچھ لوگوں کو قتل کر کے ان کا مال لے لیا تھا اور آکر مسلمان ہو گئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا اسلام قبول کر لیا تھا لیکن مال سے برات اختیار کی تھی کہ ہم یہ نہیں لیں گے۔ اوروہ بن مسعود اسی سلسلے میں بھاگ دوڑ کر رہا تھا اور ان کی غداری سے اس نے اسی واقعے کی طرف اشارہ کیا تھا۔ یعنی کہ اپ کے ارد گرد لوگ ہیں۔ اس موقع پر اوروہ نے صحابہ کرام کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کا جو منظر دیکھا تو واپس جا کر قریش سے کہنے لگے کس طرح وہ دفاع کر رہے ہیں صحابہ کرام آس پاس اور کیسے جواب دے رہے ہیں اپ بات چیت کر رہے ہیں لیکن باقی سارے کام آس پاس کے لوگ کر رہے ہیں تو جب اس نے دیکھا کہ یہ تو اپنے لیڈر کے ساتھ ایسا معاملہ کرتے تو واپس جا کے کہتا ہے اے قوم واللہ میں قیسر و قسرہ اور نجاشی جیسے بادشاہوں کے پاس جا چکا ہوں واللہ میں نے کسی بادشاہ کو نہیں دیکھا کہ اس کے ساتھ ہی اس کی اتنی تعظیم کرتے ہوں جتنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرتے ہیں واللہ وہ کھنکار بھی تھوکتے تھے تو کسی نہ کسی آدمی کے ہاتھ پر پڑتا تھا اور وہ شخص اسے اپنے چہرے اور جسم پر مل لیتا جب وہ حکم دیتے تو اس کی آوری کے لیے سب دوڑ پڑتے تھے جب وضو کرتے تو معلوم ہوتا کہ ان کے وضو پانی اپنی آوازیں پس کر لیتے تھے اور فرت تعظیم کے سبب انہیں بھرپور نظر سے دیکھتے نہ تھے یعنی بحث مباحثہ اور بدتمیزی تو دور کی بات کہ آنکھ بھر کے دیکھتے بھی نہیں تھے سٹیر نہیں کرتے تھے انہوں نے تم پر ایک اچھی تجویز پیش کی ہے لہٰذا اسے قبول کر لو یعنی اروا جا کے قریش کو سمجھا رہا ہے. اسی سلسلہ گفتگو کے دوران قریش کے ستر یا اسی پرجوش نوجوان ہنگامہ تاریکی میں خاموشی کے ساتھ جبل تنیم سے اتر کر مسلمانوں کے کیمپ میں گھسائے مقصد یہ تھا کہ صلح کی یہ گفتگو ناکام ہو جائے لیکن مسلمانوں نے ان سب کو گرفتار کر لیا یعنی وہ خود ہی آگے اپنے آپ کو گرفتار کرانے مقصد کیا تھا سلا نہ ہو لیکن مسلمانوں نے ان سب کو گرفتار کر لیا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں معاف کرتے ہوئے چھوڑ دیا. کیونکہ آپ بھی جو فیصلہ کر چکے تھے کہ اب سلاح کرنی ہے تو اسی پہ قائم تھے اس سے ایک طرف تو قریش کے دلوں پر خاصا روب تاری ہوا دوسری طرف ان کے اندر سلح کا رجحان اور بڑھ گیا اسی سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی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 سبحانک اللہ و بحمدک نشہد اللہ الہ الا انت نستغبرک و نتوب علیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ